اَلدین صلاحتی و تواس و حق و تواس و میرے محترم بھائیوں اور بہنوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پچھلے موضوع میں بہت ساری بنیادی باتیں آ گئی ہیں اور بہتر تو یہی تھا کہ اسی گفتگو پر بات ختم ہو جائے اور آخرت کی فکر کی کیفیات لے کر ہم اپنے گھروں کو جائیں لیکن منتظمین کی گزارش پر میں چند کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا رات میں اتنی دیر تک گفتگو کرنا نماز فجر کے چھوڑنے کا ذریعہ نہ بنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے تو یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی زندگی دی ہے جو اگر آج یقینی ہے تو کل ختم ہونا بھی اس کا یقینی ہے ایک انسان چاہے جتنا جی لے ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے چاہے ایک انسان امیر ہو یا غریب ہو صحت مند ہو یا بیمار ہو مرد و عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو ایک دن موت آنے والی ہے جتنی زندگی جتنی یقینی چیز آج کی زندگی ہے اتنی ہی یقینی چیز موت ہے جو کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے ایک آدمی کے پاس مال دولت ہے وہ مال اس کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے وہ دنیاوی کام اس عہدے کے ذریعے سے بنا سکتا ہے لیکن اپنی آخرت کے مسائل کو اس عہدے سے حل نہیں کر سکتا ہے دنیا میں کوئی آدمی رشوت دے کے اپنے کام بنا لیتا ہے لیکن آخرت کے میدان میں حشر کے میدان میں کوئی انسان کسی کو رشوت دے کر اپنے کام یا اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کر سکتا ہے دنیا میں کئی لوگ آئے ہم سے پہلے بھی آئے اور آج بھی ہیں اور کل بھی آئیں گے ان میں سے کوئی بادشاہ تھا ان میں سے کوئی مالدار تھا ان میں سے کوئی بہت بڑی ڈگری والا تھا کوئی صحت مند تھا کوئی بہت خوبصورت تھا مرد تھا عورتیں تھیں دنیا کی دوڑ میں وہ دوڑتے رہے لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے مال نے ان کی رشتے داریوں نے ان کے چاہنے والوں نے ان کو نہیں بچایا اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور ایک انسان اپنے رشتے داروں کے بیچ سے اٹھا کر اس فرشتے نے اس کو لے گیا کل نفس قط الموت اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اسی پس منظر میں فرمایا ولاسر ان السان الفی خسر قزم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے انسان کی پوری زندگی دیکھی جائے کافی حصہ اس کا بچپن میں گزر جاتا ہے کھیلد میں نکل جاتا ہے جب جوان ہوتا ہے تو خواہشیں جاگتی ہیں اور دنیا کی طلب اور دنیا کی لذتوں کی چاہت کے پیچھے دوڑنے والا بنتا ہے پھر اس کے بعد کام کاج اور نکاح کا معاملہ ہوتا ہے پھر ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے بنگلہ کوٹھی کار اور سب چیزیں خریدنے میں اور اس کی جمع کرنے میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے گھر کا کوئی فرد یا آئینے میں دیکھتا ہے کچھ بال سفید دکھائی دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور سارا سر کبھی خوبصورت کالے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا لیکن آج ڈاڑی اور چہرہ اور سر سب جیوں سے اور سفید بالوں سے بھر جاتا ہے ایک آدمی اپنی زندگی کا اکثر حصہ غفلت میں گزار دیتا ہے انسان کی غفلت سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا ہے ایک آدمی اللہ کو بھول جائے تو اللہ اس کو نہیں بھولتا ہے ایک آدمی آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارے اس کی غفلت کی وجہ سے آخرت رکنے والی نہیں ہے ایک آدمی موت کو بھول جائے موت کا وقت ٹلنے والا نہیں ہے ایک آدمی آخرت کی تیاری نہ کرے ایک آدمی اپنی آخرت کو بنانے کے کوچش نہ کرے تو اس سے اس کی آخرت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اس کو آخرت کے امتحان سے آخرت کے آزمائش سے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کتنے انسان ہیں جو سب کچھ کماتے ہیں اور اپنے مال میں کسی کو ہاتھ ڈالنے نہیں دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا تو بلکہ بعض اوقات گھر کے افراد کو اس میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر جو جمعایا تھا جو جمع کیا تھا اور تجوری میں رکھا تھا سانس اکھڑتے ہی لوگ اس کو بانٹ لیتے ہیں اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں بلکہ اس کی جیب سے بھی سب کچھ نکال لیتے ہیں اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں ڈال دیتے ہیں جو بنگلہ اور کوٹی اس نے سب کچھ جمع کیا تھا کچھ اس کے کام نہیں آتا ہے اس کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے اس کو اپنے گھر میں رکھ بھی نہیں سکتے اگر محبت ہو تب بھی اس لیے کہ وہی جسم جو عطر کی خوشبو میں لپٹا رہتا تھا اب اگر اس کو رکھا جائے تو اس میں سڑام پیدا ہو جائے گی اور بدبو پیدا ہو جائے گی لوگ جی نہیں پائیں گے کیا بات تھی پہلے زندگی جسم میں تھی اب زندگی نکل گئی کل تک زندہ تھا آج اسی جسم سے جب جان نکل گئی ہے تو معلوم نہیں جسم کو کیا ہو گیا جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور خرابی شروع ہو گئی اب یہ جسم بچایا نہیں جا سکتا اب کوئی محبت کرنے والا چاہے کتنی محبت کرے بیوی ایک کونے میں بیٹھ کے رو سکتی ہے بیوی ایک کونے میں بیٹھ کے روتی ہے اتنا کر سکتی ہے لیکن وہ اس کو اس بات پہ کبھی تیار نہیں ہوگی کہ اس کو اسی کے پاس چھوڑ دیا جائے قبرستان نہ لے جائے, جائے. اگر سب مل کے اس سے کہیں ٹھیک ہے اتنی محبت ہے اگر آپ کو چاہیے آپ ہی کوئی دے دیتے ہیں, اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی تیار نہیں ہوگی شوہر سے جدائی اور فراق کا غم اپنی جگہ ہے لیکن وہ شوہر کو اب جان نکلنے کے بعد اپنے پاس نہیں رکھ سکتی بچے بلک بلک کر رو سکتے ہیں لیکن باپ کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے سب لوگ جانتے ہیں جب زندگی جان اور روح جسم سے نکل جاتی ہے اب معاملہ ختم ہو گیا آدمی مر جاتا ہے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ جاتا ہے جو کچھ اس نے جمع کیا تھا سب کا سب یہاں رہ جاتا ہے اس کی ڈگری یہاں ہے اس کے کپڑے یہاں ہے اس کا گھر یہاں ہے اس کی گاڑی یہاں ہے اس کا مال یہاں پر ہے بینک میں رکھا ہوا ہے تیجوری میں رکھا ہوا ہے سب کچھ ادھر ہے جسم کے کپڑے بھی وہ اب وہ اس کا بھی مالک نہیں رہتا وہ بھی اس سے چھین لیے جاتے ہیں کفن لایا جاتا ہے اور اس کفن, کفن اس کو زمین میں لپیٹ کر انسان, سارے انسانوں کی زندگی کی یہی کہانی ہے لیکن ایک آدمی دوسروں کو دفن ہوتا دیکھتا ہے لیکن موت کو دوسروں کے لیے تسلیم کرتا ہے اپنے بارے میں غور نہیں کرتا ہے کبھی اپنے آپ کو اس جنازے اور اس میت کی جگہ پر رکھ کے نہیں دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک دن آنے والا ہے اور یقینی دن ہے کہ کسی دن میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے اور معلوم نہیں کہ یہ دن کب آئے کل آئے گا ہو سکتا ہے آج آ آج جائے آدمی دوسروں کو مرتا دیکھ کر دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے کہ دوسرے مر رہے ہیں کبھی دادا کا انتقال ہو گیا کبھی چچا کا انتقال ہو گیا کبھی دوست کا انتقال ہو گیا کبھی کسی رشتے دار کا انتقال ہو گیا دوسروں کو مرتا دیکھتے دیکھتے گویا کو سمجھ لیتا موت دوسروں کے لیے اس کے لیے نہیں ہے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں چھوٹ جائیں گی المال البنت الحیات دنیا مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں والباقیات ہے الباقیات و خیر عملہ کہ باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک امید رکھنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیزیں ہیں اور زیادہ ثواب کی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں سب کچھ جمع کر کے چھوڑ کے جانا بتائیے گھاٹا نہیں تو کیا ہے ایک انسان ساری زندگی ایک چیز پر کھپا دے اور جب سب سے زیادہ اس کا محتاج ہو تو اس کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے دوسروں میں بانٹ کے چھوڑ دے ان کو ان کے حوالے کر جائے اس کو کچھ بھی نہ ملے اس کی قبر میں نہ روشنی ہو کرے نہ اچھا لباس پہنے نہ اپنی نجات کے لیے کچھ کر پائے نہ دنیا کے لیے اس کو کچھ مال کام آ سکے نہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے مال بچا سکے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کتنا جاہل انسان ہے جو ساری زندگی اپنی برباد کر دے اس مال و دولت کے لیے اور یہ مال و دولت کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکے نہ مرنے کے بعد نہ قبر میں یہ خسارا نہیں تو کیا ہے یہ گھاٹا ہے کہ ایک آدمی ساری چیزوں کی قدر جانے اس کو مال کی قدر ہو اس کو گھر کی قدر ہو اس کو اپنے لباس کی قدر ہو اس کو ہر ہر چیز کی قدر ہو لیکن اس کو اپنی زندگی کی قدر نہ ہو وہ زندگی کو صحیح طور سے استعمال نہ کرے اور زندگی کے لمحات ایک ایک کر کے ایک ایک دن ایک ایک مہینہ ایک ایک سال نکل جائے ساری زندگی ختم ہو جائے اور ایک, ایک انسان اس پوری زندگی سے اپنے آپ کو اللہ کی جنت کے اندر داخل ہونے کا حقدار نہ بنا سکے اس سے جاہل آدمی کون ہے اس نے سب سے قیمتی چیز کو برباد کر دیا سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے یہ زندگی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے نعمتان مقبول الفی حماقتی ناس صحت والفراغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان دو نعمتیں مغبون فیهما كثير من الناس انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان نعمتوں کے سلسلے میں ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکائی کھاتی رہتی ہے دھوکائی کھاتی رہتی ہے کیا نعمتیں ہیں وہ صحت والفراغ ایک تو صحت ہے اور دوسرے فارغ وقت ہے خالی وقت ہے کتنے لوگ ہیں جو صحت کے زمانے, کو, جوانی کے زمانے کو صحت مندی کے دور کو گناہوں میں اور بے حیات کی چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں. غفلت میں اور ایسی چیزوں میں گناہوں میں صرف کر دیتے ہیں اور جب جوانی کی عمر نکل جاتی ہے صحت مندی نکل جاتی ہے پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اصل اصل حصے کو زندگی کے برباد کر دیا وہ واپس تو نہیں آنے والا ہے ندامت سے کھوئی ہوئی نعمت واپس نہیں ملتی ہے مزید حسرت بڑھ جاتی ہے افسوس سے کھویا ہوا واپس نہیں آتا ہے لیکن غم بڑھ جاتا ہے مقبول انفیما کثیر اناس ایک تو صحت ہے کہ آدمی جوانی کی عمر میں جھک سکتا تھا اللہ کے آگے اب بڑھاپا آ گیا ہے اب جی چاہتا ہے کہ عبادت کرے دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھیں جی چاہتا ہے صدقات کریں لیکن جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے اور جھکنے کی طاقت نہیں ہے اب عمل کا جذبہ ہے طلب ہے لیکن عمل کی عمل کی استعداد صلاحیت نہیں ہے جسم ساتھ نہیں دیتا ہے قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے ایک زمانہ گزر گیا جوانی کی قوتیں ختم ہو گئی اب پڑھنے کو بیٹھتا ہے تو آنکھیں اور سر درد ہونے لگتا ہے اور پڑھتا ہے اگر آواز سے تو حلق سوکھنا شروع ہو جاتا ہے بڑھاپا آ گیا ہے مسجد جانا ایک زمانہ تھا کہ دوڑتا ہوا کیسے بھی کہیں بھی جا سکتا تھا پیڑ پر چڑھ سکتا تھا دیواریں پھلان سکتا تھا سب کچھ کر سکتا تھا آج لاٹھی لاٹھی پکڑ کے چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد اس کے لیے ایک مجاہدہ بن چکا ہے گویا کہ ایک بہت بڑا سفر طے کر کے آیا ہے. ایک آدمی پر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اس کا جسم بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا اس کا جسم اس کے حکم کو نہیں مانے گا اس کے جسم اس کا جسم اس کے حکم کو نہیں مانے گا دانت گر جائیں گے زبان لڑکھڑانے لگے گی نگاہیں صحیح ڈگ سے دکھائی نہیں دے گا بلکہ بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اپنے ہی پوتے نوازوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کان اگر زور زور سے بات کریں گے کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سننے نہیں آتا ہے انسان کا جسم ساتھ چھوڑنے والا ہے، دنیا میں ساتھ چھوڑتا ہے بتائیے قبر میرا آخرت میں کیا کام آئے گا انسان کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ دیکھ آج تیرا جسم تیری زندگی میں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہے اس جسم کے لیے تو نے اپنی زندگی برباد کر دی اس جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی کھپا دی کس کے لیے اس جسم کو لذت عطا کرنے میں اس کے لباس کے لیے اس کی شہوتوں کے لیے اس کے کھانوں کے لیے ہر چیز کے لیے اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے پوری زندگی تھی نے برباد کر دی حلال و حرام کی کبھی پرواہ نہیں کی اپنی زندگی پوری ختم کر دی تو نے یہ تیرا جسم اب تیری نہیں مانتا ہے تیری مرضی کے تابے تیرا جسم نہیں تو چاہتا ہے لیکن تیرا جسم کچھ نہیں کر سکتا یہ مٹی میں ملنے والا ہے انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے لیکن ایک انسان انہیں چیزوں کی پیچھے زندگی کھپا دیتا ہے جن کا ختم ہونا یقینی ہے ایک ایسی زندگی ایک ایسی دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے جس کو چھوڑنا یقینی ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جانتا ہے مرنا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے کسی دین دھرم کی ضرورت نہیں ہے موت کو ماننے کے لیے ہر آدمی موت کو مانتا ہے دہریا بھی موت کو مانتا ہے ہر ایک آدمی موت کو مانتا ہے لیکن موت کو ماننا اصل نہیں ہے موت کو اپنے لیے نصیحت بنانا اصل ہے کہ موت سے آدمی پار دیکھنے والا بنے ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے مرنے سے پہلے کی زندگی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا وہ اس زندگی کا صحیح استعمال کرے تاکہ اس زندگی میں کامیاب ہو جائے ولاثر الفیق کیا کامیابی ہے کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ اس کو طویل کروں اختصاراً میں کچھ باتیں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس زندگی کے ختم ہونے کا معاملہ یقینی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے باقی رہنے کا معاملہ یقینی ہے اللہ تعالی نے فرما بلطو الخیات خیر ابکا تم زندگی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو حالانکہ آخرت اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے وال وہاں کی نعمتیں اس کے مقابلے میں اعلیٰ ہیں اور وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی یہاں کی زندگی باقی نہیں رہے گی اس کے لیے کیا کرنا ہے چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں ان چار چیزوں کا اہتمام ایک آدمی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اچھے کام کرتے رہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکیت کرتے رہے چار کام کرنا ہے بس اور کچھ نہیں پورے دین کا خلاصہ امام شافی رحمت اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ بطور حجت کے اپنی مخلوق پر اس صورت کے سوا اور کوئی صورت نازل نہیں کرتا بس کافی ہو جاتا کہ زندگی کا ختم ہونا بتا دیا گیا انسان کا خسارے میں ہونا بتا دیا گیا اور اس خسارے سے انفرادی اور اجتماعی نجات کے لیے سبب بھی بتا دیا گیا دنیاوی فلاح دنیاوی اصلاح کا ذریعہ بھی بتایا گیا اور اخروی نجات کا ذریعہ بھی بتا دیا گیا الدین سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو ایسا ایمان کہ جو بعض چیزوں کو ماننا اور بعض چیزوں کا انکار کرنے والا ایمان نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر بات پر ایمان بغیر کسی شک کے بغیر کسی تردد کے ہر بات کو ماننے والا ان آمنوا الدین ورسوله ہی تم علمی ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیں پھر کسی بات میں شک نہ کریں شک نہیں ہو نہ عقل کے خلاف بات پر شک کرے نہ سائنس کے خلاف دکھائی دینے والی بات پر شک کرے نہ اپنے مشاہدے دکھائی دینے والی چیزوں کے خلاف اسلام کی بات آئے اس پر شک کرے اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لانے والے اور جس میں شرک کی شرک کی ملاوٹ نہ ہو شرک کی ملاوٹ نہ ہو ایمانہم ایمان اولاکل وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے امن ہے سلامتی ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں کہ ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پھر گلے میں تاویز بھی لٹکا ہوا ہے اور کسی اور در پر سر بھی جھکا رہے ہیں ایسا نہیں ہم اولیا کے منکر نہیں ہیں ہم یہ ہی نہیں کہتے ہیں اولیاء کو مت مان ہم تو اولیا کو مانتے ہیں ایسے لوگ ایسے نیک افراد جن کی زندگی میں ایمان و تقوا ہو ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی لیکن ان کو ہم اللہ کے برابر نہیں مانتے ان کی بات کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھاتے نہیں ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی تعلیمات میں غور کرتے ہیں لیکن کوئی آدمی ان اولیا ہی کے آگے جھکنے والا بن جائے ان سے نظریں مانگنے والا بن جائے ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر انہیں سے مانگنے والا بن جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمزش نہیں ملاوٹ نہیں وہ مایوب مین اک کروم بل اللہ اللہ نے فرما عرب کے لوگوں کے بارے میں ان میں سے اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہیں اس کے باوجود مشرک ہیں تو ایسا ایمان جس میں شک اور شرک نہ ہو جس میں انکار نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے اس پر یقین کرے چلم کہ کا حجر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع تو نہ فائدہ دے سکتا ہے بس اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھ کو چومتے تو کبھی تجھ کو نہیں چومتا اللہ کے گھر میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے اللہ کے رسول اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر اس گھر میں لگایا ہے آسمان سے وہ پتھر آیا ہے جنت سے آیا ہے جبریل فرشتوں کے سردار اس کو لے کر آئے ہیں اور ایک زمانہ سدیاں گزر چکی ہیں وہ پتھر اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے उमर बिन खत्ताब رضی اللہ تعالی ਉਸ پتھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں حجر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لا تدُر ولا تنفع تو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن آج ایک مسلمان کسی بزرگ کی قبر پر کوئی پتھر یا کوئیودی یا کوئی کڑا کوئی دھاگا کوئی پھول پانی یا اس طرح کی چیزیں رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر یہاں رہنے سے اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی اس میں شفا پیدا ہو گی اللہ کے گھر میں و لگا ہوا پتھر عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ کریں تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے بتائیے اللہ کے گھر سے بڑا بھی کوئی گھر ہے کوئی ایسی مقدس جگہ اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہماری زندگیوں میں توحید آ جائے اور شرک نکل جائے شرک سے ہم دور ہو جائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو خسارہ یہاں ذکر کیا ان السان الفکر خسارہ اس میں بھی ہے کہ ایک آدمی توحید کی بجائے اپنی زندگی میں شرک کو لے آئے وہ ایمان کے ساتھ شرک کو ملا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نبی آپ کی طرف ہم نے اس پیغام کو بھیجا ہے اس بات کی وہی کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی یہ وہی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا ل ان اشرکتا لکن تمہارا عمل برباد کر دیا جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے یہ گھاٹا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی پائے لیکن اس کے ایمان میں سے شرک نہ نکل پائے وہ شرک ہی کی حالت میں مر جائے وہ کی حالت میں مر جائے اسی طرح سے دوسرا خسارا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابے نہ کر پائے بلکہ وہ خواہش پرستی میں جینے والا بنے وہ خواہش پرستی کے تابے ہو جائے وہ منمانی زندگی گزارنے لگے وہ بداعت کو اپنا دین بنا لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل حل نبی حکم بل افسری نمال الین عبداللہ پھر حیات دنیا سنا کہ اے نبی آپ کہیے ہل نبی کیا ہم تم کو بتائیں کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے اللہدین اب اللہ فرحیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں یہیں برباد ہو گئی وہ ہم صبو نہ انق اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے انسان کا کمال اس میں ہے کہ اس کے عقیدے میں توحید ہو اور اس کی زندگی میں اس کے اعمال میں اتباع ان دو چیزوں کا اہتمام یقینی طور پر اس کو خسارے سے بچا سکتا ہے لیکن اگر اس کا عقیدہ شرک سے پاک نہ ہو کفر سے پاک نہ ہو اور اس کی زندگی میں بدعات اور خرافات آ جائیں رسم و رواج اس کے لیے دین بن جائیں تو ایسے آدمی کا ہلاک ہونا یقینی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں ان کو لے کر ہم اپنے گھر اگر جائیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے آگے مزید مطالعہ کرنا علماء سے ربط کر کے ان کی خطابات کو سن کر اور دین کا علم حاصل کر کے عمل کرنا آسان ہو جائے لیکن یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ ایک تو اپنے عقیدے کو صحیح کریں دوسرے اپنے اعمال کو صحیح کریں اور یہ صحیح علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی میزان میں ایسا آدمی ان اعمال کا اہتمام کرنے والا آدمی کامیاب ہے ورنہ چاہے دنیا کی جو بھی زیب زینت آدمی جمع کر لے سب کچھ جمع کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہ دنیا میں بچا سکتا ہے نہ آخرت میں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق توفی تدابے